وردوث لي آياته اللّة لك إرشادها كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ونبي <تصفيق> رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته الكبر بطل حق وغمط الناس آج کی نشست کا موضوع ہے ایک خوفناک اور خطرناک ہلاک کر, دے کر دینے والی خصلت آج کی نشست میں ایک ایسی خصلت کے تعلق سے بات کرتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے ہے اور کسی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے دل کی بیماریوں میں سے ہے جس کے اندر خصلت پائی گئی وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے اگر وہ اس بد خصلت سے توبہ نہیں کرتا یہ وہ خصلت ہے جس نے ابلیس کو ہلاک کیا فرعون کو ہلاک کیا نمرود کو ہلاک کیا ابو جہل کو ہلاک کیا اور ان جیسوں کو ہلاک کیا ایک ایسی خصلت ہے جو بعض لوگوں میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکتے ان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ لوگ اس خصلت کو پاتے ہوئے بھی اس خصلت کی نفی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے آج کی نشست میں ہم اس بد بلکہ بدترین خصلت تکبر کے تعلق سے بات کرتے ہیں الکبر تکبر کیا ہے متکبر کی کیا نشانیاں ہیں دنیا میں متکبر کیسا رہتا ہے آخرت میں اس کا حشر کیسے ہوتا ہے اور چند اہم صفات متکبرین کی، تکبر کرنے والوں کی تکبر دل کے ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے دوسروں سے اوپر سمجھتا ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ یہ شخص مالدار ہو یا مرد ہو صرف یہ بری خصلت بعض مسکینوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے اس لیے آج کی نشست میں یہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ موضوع کسی خاص لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا اس میں معاشرے کے ہر قسم کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور تکبر کی بہترین تعریف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ صلاحت وسلم نے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الخب بطر الحق و غم انس ان دو چیزوں پر مشتمل ہے بطر الحق و الناس بطر الحق سے مراد ہے کہ حق کو رد کر دینا حق کو نہ ماننا حق سے منہ مو موڑنا حق سامنے آ جاتا ہے دلائل کی روشنی میں بالکل واضح حق ہوتا ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے یہ تکبر کی سب سے پہلی نشانی ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ غم الناس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السوات وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں کی تحقیر کرنا ان کو حقارت نظر سے دیکھنا اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنا خود دوسروں سے بہتر ہے بلند و بالا ہے چاہے کسی وجہ سے بھی ہو کسی کے ہلاکت کے لیے ان دونوں میں سے ایک ہی خصلت کافی ہے لیکن جب دو جب دونوں مل جاتی ہیں کسی شخص میں تو پھر اس کی ہلاکت یقین ہو جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوسروں کی تحقیر کرنا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ متکبر کی نشانی ہے لیکن حق کو رد کرنا کتنی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی متکبر ہوتا ہے ابلیس کی ابلیسیت فرعون کی فرعونیت میں جو چیز یکساں ہیں وہ یہی ہے دونوں کے اندر یہی صفت ہے اور دونوں چیزوں پر مشتمل ہے حق کو رد کرنا اور دوسروں کی تحقیر کرنا اسی لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے یا بدترین ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے یہ دونوں ہے واللہ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے نا تو پھر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جو وہ انسان چاہتا ہے فسر یسر یوسرا اور وہ سر یس جو خیر کا راستہ چاہتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جو شر کا راستہ چاہتے اللہ تعالیٰ اس کے شر کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور دونوں کے انتہا موت سے ہوتی ہے اور دونوں کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم دونوں کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کے کی اعمال ایک جیسے نہیں ہیں دونوں کی خصلت ایک جیسے نہیں ہیں دونوں کی دنیا ایک جیسے نہیں تھی تو آخرت ایک جیسے کیسے ہونی چاہیے دوسروں کی تحقیر کرنا تو ہم سب جانتے ہیں ایسے شخص متکبر ہے اور اس خصلت کے لیے کسی کا بڑا نصب ہونا یا کسی کے پاس مال کا ہونے کافی ہو جاتا ہے دوسروں کے تحقیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نعمتیں ہی کافی ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے وہ اس خاندان میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا کمال ہے ایک شخص ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا کمال ہے اس کے انسان پیدا ہونے میں کیا کمال ہے وہ گدا بھی تو پیدا ہو سکتا تھا کہ نہیں جانور ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا ہم انسان ہیں ہماری انسانیت میں ہمارا کیا کمال ہے ہم نے کب اللہ تعالی سے مانگا تھا اللہ تعالی ہمیں انسان ہی پیدا کرنا کب مانگا تھا لیکن وہلہ بعض لوگ جانوروں سے بدتر ہے ہیں انسان شکل و صورت میں انسان ہے لیکن اپنے کردار کی وجہ سے وہ جانور سے بدتر ہے وہ انسان جانور سے بدتر انسان ہے كیوںكہ جس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خیر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا الغرض دوسروں کے تحقیر کرنے کے لیے بڑا خاندان اچھا نصب اور مال مالدار ہونا ہی کافی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں ان اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالی عزت سے نوازتا ہے اسے بڑے خاندان میں پیدا کرتا ہے حسب اور نصب والے خاندان میں پیدا کرتا ہے اسے مال سے بھی نوازتا ہے صحت سے بھی نوازتا ہے عقل سے بھی نوازتا ہے اولاد سے بھی نوازتا ہے لیکن وہ انسان ان ساری نعمتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیتا ہے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے ان جیسے لوگوں کو تو ہم پہچان لیتے ہیں اور غالب ہم سب ہی جانتے ہیں میں اس شخص سے ملا تھا قالیباً پچیس تیس سال پہلے میں آج بھی نہیں بھولتا ہمارے محلے میں رہتا تھا اسے دوستی ہوئی ایک مرتبہ ہم اس کے بائک میں جا رہے تھے میں پیچھے بیٹھا تو آگے بیٹھا ہوا تھا تو جاتے جاتے ایک جگہ پر ہم رکے ایک بزرگ آیا سائیکل پہ اس بزرگ نے جھک کے اسے سلام کیا واللہ ہے میرے بھائی اس شخص نے یوں ہاتھ ملایا اپنا چہرہ جو ہے دوسری طرف رخ یوں موڑ کے یوں ہاتھ ملایا کیونکہ میں نئے نئے سودھ سے گیا ہوا تھا تو میرے لیے بڑا عجیب سا نظارہ تھا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب ہے وہ بزرگ بات کرتا رہا حال پوچھتا رہا دعائیں دیتا رہا اور یہ شخص یوں اس طریقے سے سنتا رہا اور بات کرتا رہا جب وہ چلا گیا پھر اس نے اپنا رخ ٹھیک کیا تو میں نے اسے روکا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا ہے میں نے زندگی میں مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ سے ایک بزرگ بات کر رہا ہے اور آپ کا رویہ اس سے اس طریقے سے ہے مجھے معاف کریں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا کہتے اس میں کیا بات ہے اس میں کیا برائی ہے آپ کو نہیں پتہ کہ ہم قرآن خاندان سے ہیں اور یہ کمی فران خاندان سے ہے میں نے کہا یار بزرگ ہے وہ جس خاندان سے بھی ہے اور آپ جس خاندان سے بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی باپ کی عمر سے بھی زیادہ اس کی عمر آپ کی دادا کی عمر کا وہ شخص ہے وہ آپ سے راستے میں آ کے ملا ہے آپ سے پیار بھری باتیں کر رہا ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور آپ کا یہ رویہ ہے شاید اس کا قصور نہیں تھا بچپن اس کی پرورش ایسی ہوئی تھی تم بڑے خاندان کے ہو یہ دوسرے کمی لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر تم سیدھے منہ سے بات کرو گے تو سر پہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ مانگ لیں گے تم سے سبحان اللہ وہ بھیکاری نہیں تھا ولہ وہ بھیک مانگنے نہیں آئے تمہیں کچھ دینے آیا تھا اس نے تمہیں عزت دی ہے تمہیں دعائیں دی ہے موہ موڑ کے بات کرنا اللہ کا شکر ہے نصیحت سے کچھ وقت لگا وہ سدھر گیا اور اس کے یہ منہ کا پھیرنا ختم ہو گیا الحمدللہ لیکن عجب نظارہ میں نے دیکھا اس شخص کی زندگی میں ایسی ایسی جگہوں پہ وہ شخص بے عزت ہوا جہاں پر و اللہ نہ وہ کبھی سوچ سکتا تھا نہ میں کبھی سوچ سکتا تھا گناہوں کا کفارہ ہے الس پر رحم عرص، عرص مغفرت کر وفات پا گیا ہے وہ لیکن وہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا یہ تکبر کس لیے ہے خاندان یہ خاندان تمہیں کس نے دیا ہے کس نے تمہیں پیدا کیا ہے آزمائش واللہ اللہ تعالی کی طرف سے کہ میرے یہ بندہ کیا کرتا ہے تکبر کرتا ہے تعصب کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے اور اگر شکر کرتا ہے اپنا سر جھکا دیتا ہے تواون سے تو وہ کامیاب ہے مالداروں کو دیکھ لے اللہ تعالی نے دو چار فیکٹریاں دی ہیں مزدوروں سے بات کیسے کرتے ہیں ان کے چلنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے آزمایا ہے اے میرے بندے میں تجھے مال دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ, تو سر جھکا کہ اس کا شکر کر اور وہ دن کبھی نہ بھولنا جب تم بھی کبھی مزدور ہوا کرتے تھے یا تم بھی کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے مالدار لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کا مقام دیکھے معاشرے میں کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے میں اسے بڑھ کر مقام دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ کبھی نہیں آئے جو تھے تو مزدور یا عام ورکر تھے عامل تھے کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مال دیا کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے سبحان اللہ یہ کوئی اس میں کوئی شخص محنت کی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے یہی تکبر ہے محنت تو تمہاری ہے توفیق تمہیں کس نے دی ہے آپ کو پتا ہے واہ ہماری حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں کی حرکت ہے تشاہد میں انگلی کی حرکت بھی اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی اسے ہلا نہیں سکتا جب ہم کہتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا بلا اس جملے میں توحید اربی توحد الوحی توحد اسماؤ صفات سب شامل ہیں ایک جملے میں لا حول میرا کوئی ہیلا ہی نہیں ہے میں حرکت کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں نفی الجنس اعتراف ہے اپنی حقیقت کا اپنی قدر و قیمت کا اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کہ میں حرکت کے قابل بھی نہیں ہوں جتنی بھی ہیلے میرے ارد گرد موجود ہیں اے اللہ تعالیٰ اگر تیرا کرم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ولہ قوت ہے اللہ قوت کی نفی الجنس ہے کہ میرے کوئی طاقت نہیں ہے میرے وجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ باللہ اللہ تعالی صرف تجھی سے اس لیے جو لوگ کثرت سے دعا کرتے ہیں کبھی متکبر ہو نہیں سکتے آخر میں علاج میں نے بات کرنی تھی بیچ میں آ گئی, تو یہ علاج سمجھ لیں کثرت سے دعا کیا کریں کبھی شخص مستکبر نہیں ہو سکتا اللہ قوۃ اللہ بلّا اپنے آپ کا اپنے رب کے سپرد کر دے مکمل طریقے سے اللہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے نصب بھی بڑا ہے حسب بھی بڑا ہے مالدار بھی ہیں لیکن بڑوں کا ادب چھوٹے سے چھوٹے سے پیار اور شفقت خوبصورت الفاظوں سے بات کرنا اور تواد اور ان, ان کی انتہا دیکھیں ان لوگوں میں ان کی زبان پر جو ورد میں نے سنا ہے الا اللہ سبحان اللہ ایسے لوگ بھی ہیں الغرض ان سے بڑھ کر جو لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں ان سے بڑھ کر متکبر وہ ہیں جو حق کو رد کر دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ ہیں اور ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ غافل وہ خود بھی غافل ہیں دوسروں میں تحقیر کرنا خود جانتا ہے کہ وہ متکبر ہے وہ توبہ بھی کر سکتا ہے رجوع بھی کر سکتا ہے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے لیکن جو حق کو رد کر دیتا ہے اور جس پر وہ قائم ہے اسی کو حق سمجھ لیتا ہے اس متکبر کا کیا علاج ہے اب یہ متکبر کیا کرے گا کہاں جائے گا یہ اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اس نے اپریلی خیر کے سارے دروازے بند کیے ہیں اور ہر بدایتی متکبر ہوتا ہے یاد رکھے خاص طور پہ وہ بدائتی جو علم رکھتا ہے جو جہل مرکب کا شکار ہے اگر کسی بھائی نے غلط پارکنگ کی ہے میرا غالباً جی ایم سی کی بات کر رہا ہے بھائی اگر کسی کی جی ایم سی گاڑی ہے تو پلیز دیکھ لیں شاید کسی نے ان کا راستہ بند کیا ہوا ہے میں پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں پارکنگ ٹھیک کر دیا کریں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ گاڑی غلط پارک کر دیتے ہیں اور پھر آپ درست بھی بیٹھ جاتے ہیں خیر تو آپ نے چاہا ہے لیکن بہت شر کر کے آپ نے خیر چاہے تو آپ نے کیا خیر پایا ہے جیسے کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے دوسروں کو بھی جلدی ہوتی ہے ہو سکتے ہے اس بھائی کو کوئی ایمرجنسی ہو اور وہ جلدی نکلنا چاہتا ہو تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ جمعے کے دن کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے گاڑی ذرا دور پارک پارک کر لیں اور واللہ قدم قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا قدم قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا تھوڑا دور گاڑی پارک کر کے پیدل چلے اللہ تعالی گھر کی طرف تو آپ کا ایک ایک قدم عبادت میں شمار ہو گا اور ایک ایک قدم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے کے لیے آپ یہ قدم بڑھاتے رہیں گے واپس آتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ ہر بدایتی متکبر ہے خاص طور پر وہ بدایتی جو علم کہ گدی پر بیٹھے ہیں جو جہل مرکب کا شکار ہے اور ہر بدایت جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ بات کو حق سمجھ لیتا ہے اور حق کو باتیں سمجھ لیتا ہے جو اصل علم ہے اسے منہ موڑ لیتا ہے اور جو علم اس کے پاس ہے اسے حق سمجھ لیتا ہے اور اسی پہ عمل کرتا رہتا ہے اور بدایت جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں الحداء پینی من غیر دلیل دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے یہ بدایت ہے اور بدترین بدایت ہے شرک بدترین بدایت شرک ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتا کہ شرک بدایت نہیں ہے بدایت کچھ اور ہے شرک کچھ اور ہے شرک کا کیا ثبوت ہے احداث ہے کہ نہیں شرک کا وجود تو نہیں ہے نا شریعت میں کیا موجود ہے شرک تو جس نے شرک کیا اس نے کی ہے اور بدترین بدایت ہے شرک ایسے بدایت ہے جو مشرق بدایتی کو جنت سے محروم کر دیتی ہے اور جہنم کا وارث بنا دیتی ہے اور ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ مزارات قائم کر دیے گئے ہیں بزرگوں کی قبروں پر مزارات تعمیر ہو چکے ہیں اور ان مزارات کو مزارات کیوں کہا جاتا ہے کہ کسرت سے ان کی زیارت کی جاتی ہے مزار زیارت سے ہے کثرت سے زیارت کی جاتی ہے یعنی زیارت کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے اور لوگ چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں دوڑ لگاتے ہیں اور دھڑا دھڑ ان مزاروں کی طرف جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں قبر کا طواف ہوتا ہے قبر والے کو پکارا جاتا ہے وہاں پر صدقات اور خیرات دیے جاتے ہیں نظر و نیازے ہوتی ہیں بکر ذبح ہوتے ہیں مرغ ذبح ہوتے ہیں قربانیاں ہوتی ہیں منتیں ہوتی ہیں وہ كون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی ہے؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اب اللّہ ولاۃ تشریک و بھی چاہیے اللہ اور اللہ اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کے لیے صرف کیا اس نے عبادت میں شرک کیا اور شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ان اللہ لا یغفر ان کبھی ہی ویغفر یگ فرو مع لکھ مع اور شرک کے بعد ہر وہ بدعت جو کفر تک لے کے جاتی ہے بدایتوں کی دو قسمیں بدعہ مکفرہ ہے اور بداغ غیر مکفرہ ہے ایک وہ بدایت جو دائر اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور دوسری قسم کی وہ بدایت جو دائر اسلام سے خارج نہیں کرتی ہر بدایت کافر نہیں ہوتا ہر بدایت کفر نہیں ہوتی شرک سے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے سچے دل سے توبہ کر لے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص شرک پہ مر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں تو اس کی معافی نہیں ہے اللہ تعالی توبہ سے شرک معاف کر دیتا ہے کفر معاف کر دیتا ہے اور سب سے بڑا گناہ بھی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, ہے کہ توبت نسو ہو سچی توبہ ہو الغرض تو بدایت کی دو قسمیں ہیں بداع مقفرہ ہے اور بداع غیر مکفرہ ہے اور دونوں کسی کے ہلاکت کے لیے کافی ہیں اور ہر بدایتی متقبر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اسے سنت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح بیان کر دی جاتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو بدایت ہے سنت اس کے برعکس یہ ہے اور دلائل بھی بیان کر دیے جاتے ہیں سننے والا اپنا منہ موڑ دیتا ہے اور بات نہیں مانتا تو اسے کہتے ہیں بطر الحق حق کو حق سے منہ مو موڑنا حق کو چھوڑ دینا یہی تو ہوتا ہے جو شخص نصیحت کرنے والے کے نصیحت نہیں مانتا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ تکبر کے مرض موجود ہے لط رم سب کو محفوظ فرمائے تو شرک کے بعد بدع مقفرہ کرنے والے بھی متقبر ہیں اور بدعات مکفرہ اجے بہت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان میں سے وحت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے وحت الوجود وحت الحلول ہے یہ بدترین عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یہ کے بعض لوگوں کے دلوں میں جگہ کر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں حل ہو چکا ہے خالق المخلوق ایک ہیں اور بعض لوگ اسے توحید کی انتہا سمجھتے ہیں اور خواص و خواص کی توحید سمجھتے ہیں جب کسی کو محد کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں میں یہ عرف موجود ہے جو باطل ہے توحیدی یا موحد یعنی وحت الوجود کا قائل ہے فلان توحیدی ہے یاح الوجود کا قائل اس کا عقیدہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور جب کو نصیحت کی جاتی ہے دلائل کھول کھول کے بیان کر دیا جاتے ہیں الرحمن العرش ارشستوا سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور دوسری آیات میں ان سات آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے بلندی پر ہے فرش پر نہیں ہے عرش پر ہے بلندیوں پر ہے ایک ہزار سے زیادہ آیتیں موجود ہیں اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یا ان کی اکثریت کہتی ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے یہ تکبر نہیں ہے تو کیا ہے اگرچہ وہ لوگ لوگوں سے جھکے بھی ملتے ہیں لوگوں کو ٹانگیں بھی دبا دیتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کھانا بھی پکا پکا کر کھلاتے ہیں لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ان قسم داقیدگی میں شامل ہوتے ہیں یہ سب ان کے لیے ہے وہ کوئی تواضع نہیں ہے حق کو رد کرنے والا کیسے متواضع ہو سکتا ہے یہ شخص کبر کرنے والا ہے اور باقی سب بھی دھوکہ ہے کیونکہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق کو رد کر دیا ہے اب اس کے لیے وہ اپنی خواہش نفس کر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ جھکے گا بھی لوگوں کی ٹانگیں بھی دبائے گا اللہ تعالیٰ کے و صفات کے منکر چاہے وہ جہمیوں کی طرح مکمل انکار کرنے والے ہوں یا چاہے وہ مرتض کی طرح اسما پر اقرار اور صفات کا اقرار ہو اسماق کا اسما کا اقرار اور صفات کا انکار ہو اگرچہ اسما کا جو اقرار کیا ہے معتزم وہ بھی غلط ہے اپنی خواہش وقت کے مطابق کیا ہے یہ بھی انہی میں سے ہیں یا جو قلّہ بیا کی طرح بعض صفات پہ اقرار کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہیں اور اشعار ماتور دیا بھی جو بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں اور اکثر کا انکار کرتے ہیں یہ بھی انہیں بدایتیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ عثماء و صفات کے تعلق سے بدایت کرتے ہیں الغرض بدایت بھی متکبر ہوتا ہے اور جشن ملاد النبی کے تعلق سے رب اول کا مہینہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل اور پرسوں خاص طور پر بعض بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں جشم ملاد النبی منایا گیا بڑی چاہت کے ساتھ عقیدت مندی کے ساتھ جوش و خروش سے منایا گیا اللہ تعالیٰ کے گھروں کو روشن کر دیا گیا راستوں کو روشن کر دیا گیا بازاروں کو روشن کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی حاصل کرنے کے لیے یہ سارے عمل کیے گئے ہیں اور جب ایسے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ودایت ہے سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے یہ ان کے دین کا حصہ تو ہو سکتا ہے جبکہ سچ بات یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام علیہ السلطلام بھی ان سے بری ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا پوچھنے ان نصارہ سے کب منایا تھا عیسی علیہ السلام اپنی ولادت کا جشن کبھی نہیں منایا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے تورات اور ان کے تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے اور اپنا نیا خود ساختہ دین بنا لیا ہے اور اس نئے خود ساختہ دین میں جو دین اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے منہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ اللہۃسلام کا دین دین اسلام تھا ان دین اند اللہ دین اسلام کو نیا خود ساختہ دین نہیں ہے کہ محمد علیہ اللہ لے کر آئے ہیں ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا لیکن جب اس دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ دین دین اسلام نہیں رہتا کوئی نیا دین بن جاتا ہے امبدایات کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا اس اس دین کی تجدید کرتے ہوئے خاص طور پہ جب شرک جنم لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک نئے رسول انتخاب کرتا ہے ایک نئی شریعت دیتا ہے اور پھر اس دین کی تجدید ہو جاتی ہے موس علیہ السلۃ السلام عصل علیہ السلام اور ہر نبی کا دین دین اسلام ہی تھا جب لوگوں نے اس دین میں تبدیلیاں پیدا کر دیں بدعات و خرافات کو شامل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تجدید کر دی تاکہ دین اسلام پاک اور صاف رہے خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں اب اس دین کی کوئی تجدید ہونے والی نہیں یہی دین رہے گا تا قیامت رہے گا تو پھر بدعات اور خرافات کہاں جائیں گی ان بدعات اور خرافات کے خاتمے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا لیکن اس عظیم رسول متبعین میں سے ایسے علماء اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو سنت کو اور بدعت کو الگ الگ کر دیں گے اور دین کی اس پاکیزگی کو باقی رکھیں گے اور سر فہرست ان علماء میں سے جو امت کے علماءوں کے سردار ہیں صحابہ کرام اجمعین صاحبہ کرام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور ہر بدعت کا خاتمہ کیا اپنی زندگی میں جو بدعت جب بھی کوئی بدعت سر اٹھاتا فوراََ اس کے خلاف اپنے قلم سے بھی اور تلوار سے بھی اس بدعت کو روکنے کی کوشش کی سب سے پہلے خوارث کی بدعت تھی جو نکلی تھی امت میں سدنِ علی نے اور عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی بدعت و آئی ان کے خلاف قلم بھی چلی تلوار بھی چلی اور پھر جہمیوں کی بدعت آئی معتزلہ کی اور اس طریقے سے یہ بدایتیں جنم لیتی رہیں اور امت میں پیدا ہوتی گئیں اہل سنت نے ہمیشہ ان بدعات اور خرفات سامنا کیا ہے علم سے بھی سامنا کیا ہے اور جب تلوار کا وقت ہے تو تلوار بھی اٹھائی ہے صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اور تا قیامت عقاءف المنصورہ الفرقۃ الناجیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنے گے سارے کے سارے میں سوائے ایک فرقے کے باد صاحب عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم یہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم سے بچنے والا ہے نجات پانے والا ہے اور جنت میں جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے ہیں الما علیہ وصحب اس پر اور میرے صحابہ ہیں اور دوسری روایت میں الجماع جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت اور ہر وہ جماعت جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور اس جماعت کا نام ہے اہل الصنت و الجماع اہل الحدیث اہل الصر عطافۃ المنصورہ الفرقۃ النعیہ مختلف نام ہیں لیکن ایک ہی گروہ ہے ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی قسم کا عقیدہ ہے ایک ہی منہج ہے آپ كوں تو فرق نظر آئیں گے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں لیکن ان کا عقیدہ ایک ہوگا ان کا منہج ایک ہوگا امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لازم نہیں کہ ایک ہی جگہ پر سب جمع ہو دنیا کے كونے کونے میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن عقیدے میں فرق آپ كو نظر نہیں آئے گا منہج میں فرق آپ كو نظر نہیں آئے گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بدعت ہے اس کا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے ان کے دل میں بھی تکبر کے برس موجود ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پاک کرے اور ان کے دل سے اس تکبر کو ختم کر دے نکال دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے تو متکبر کی دو خصلتیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے ہمیں ہمارے بچوں کو ضروریت کو بھی ان بدخصلت سے اور ہر بد خصلت سے اور ہر بری خصلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے بطرالحق و غم الناس دو خوفناک خصلتیں ہیں جس میں پائی جائیں اسے متقبر کہتے ہیں انتہا درجے کا متقبر کہتے ہیں یاد رکھے حق جب سامنے آپ کے آ جائے دلیل کی روشنی میں کبھی منہ مو موڑنا کبھی منہ مو مت موڑنا اسے من سے ان سے کر کے تسلیم کرنا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے دل سے تکبر کی جڑ نکل گئی ہے جو تھوڑا سا باقی ہے لوگوں کی حقارت لوگوں کی تحقیر کرنا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر کسی کے دل میں یہ بری مرض موجود ہے تو سب سے پہلے حق کو قبول کرنا شروع کرو اور دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس موضیم مرض سے شفا دیتا ہے اور دور کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو علم نفر عمل, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن و سنت پر چلنے کی سلف صاحب اور ہمج پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ضرور و سب مسلمانوں کو شرف بداعت خرفاس اور تکبر سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے اور اللہ علم سبحان اکلّہ مبہم